الحم <سؤال> اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلے دار کتاب دعوت میں چھ سو تیئیس پبلک دو سو پینسٹھ چھ سو تیئیس شروع سے آبی تک کی درست تعداد ہے اور دو سو پینسٹھ اوراد فتھی کی درست تعداد ہے اوراد فتح میں ہم اس میں اعظم نمبر گیارہ یا جو بارو کی توجہات میں تھے کل کے درخت میں اس کے فیوز و برکات جو ہیں اثرات اور جو دیوارے میں جو دس نکات آپ لوگوں تک پہنچائیں آج جو ہے نئی فیوز و برکات کے حوالے سے آخری ایک خلاصہ آپ لوگوں کو پہنچا دیا مختصر الفاظ میں تو اسمال حسنہ کے یہ خصوص و خصوصیات اور برکات جو دس خیر برکات کا نام لوگوں کو بتایا تھا اس مقدس کے بارے میں زیادہ تھا تو کتابوں میں یہی آیا کہ اس سے جو ہے ایک تو اس کی عدد دو سو چھ ہے حجت کبیر کے لحاظ سے دوسرا جو ہے اس سے دشمنوں کے قار سے اس شر سے محفوظ رہے گا جو بھی یہ اس مقدس وقت کریں گے دشمنوں کے شر سے معاف رہیں گے دشمن اس پر والد نہیں آئیں گے ہاں جی اور کوئی بھی جنات جواب ظالم انسان اور کوئی بھی جوابی کوئی بھی اس کے سامنے خاضے رہیں گے اور اس پر جو ہے مسلط نہیں ہو سکیں گے اس طرح کے کچھ قریب المانہ خصوصیات دست نقطہ مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچائے اور انہیں کاجی خلاصہ ہے تو اسما الحسنہ کی خصوصیات و فیوز و برکات جو مختلف تعویزات کی کتابوں سے یا شروع ہے اسماع الحسنہ میں ذکر ہوئے ہیں یہ یقیناً ایک باہر لا ساحل میں سے ایک قطرہ کی منن ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کے جو ہے فیوز برکات ان کی خصوصیات اللہ ہی جانتے ہیں ہاں جی اللہ ہی جانتے ہیں اور ماں نے جو کچھ کتابوں میں مختصر الفاظ میں لکھا ہے تو یقیناً جو ہے یہ اپنے اپنے علم کے لحاظ سے اپنے تجربات کے لحاظ سے لکھا ہے تو یہ جو ہے آدیث کے بنیاد پر لکھا ہے تو یہ سب جو ہے ایک بار لاساحل میں سے ایک قطرہ کے مانن ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و حسنہ کے خصوصیات و فیوزات اللہ ہی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ ہی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے اصمٰ الوسناح کی جو ہے خصوصیات و فضات اللہ ہی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سوائے ان حضوں کے جنہیں اللہ خود تعینات فرمائے خود ان کا علم دے دے تو وہ اسی وہ بھی اسی حساب سے جانیں گے جنہیں ان کو علم دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اصمٰ الوسنہ کے حوالے سے ورنہ جو ہے اللہ ہی جانتے تو سوائے ان حصیوں کے جنہیں اللہ خود اناط فرمائے ملاکہ و امبیا و اِما علیہ السلام اور اولیاء کرام یا دیگر اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو جو ہے اللہ جتنا دے دیا اتنا ہی جانتے اور اس سے ہٹ کر جو ہے نا کوئی نہیں جانتا چونکہ اس کائنات انعت میں جتنے بھی ظالم مجابر و سرکش لوگوں کو نابود کیا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اسم کے توسط سے ہے یعنی جتنے بھی ظالم بادشاہوں کو سرکار لوگوں کو اللہ نے سے نابو کیا ہے ویسے اسم عظیم اسم کے توسط سے اسی کی برکت سے اسی کی قوت ہے اور جتنے لوگوں کے لوگوں کی بگڑی بن جاتے ہیں یا منتصر القلوب لوگوں کے لوگوں کو سکون و تسلیم ملتی ہیں یا کتنے لوگوں کی بگڑی ہوئی تباہ معیشت میں اچانک سے بہتری آنے لگتی ہیں اور کتنے ہی لوگوں کے کام سدھر جاتے ہیں اور کتنے ہی ٹوٹے ہوئے ہڈیاں جڑ جاتی ہیں سب اس اس میں مبارکی برکت سے ہیں اور اس کائنات میں اللہ ہی کے حکم نافذ ہوتے ہیں نہ کہ کسی اور کے اور وہی ہوتی ہے جو منظور خدا ہو ہاں جی اس کائنات میں وہی ہوتے ہیں جو منظور خدا ہوتی ہے لہذا ہمیں اللہ الجبار کے حضور میں ہاں جی ایک اپ حقیر کی حیثیت سے سر تزیم خم رہنا چاہیے یہ بہت عظیم اللہ ہے وہ چاہیں تو آپ کی ہر بگڑی بن جاتی اور آپ نے اس کی کشی کی تو وہ اس کو زیر کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور کبھی بولے بھی بلے میں بھی یعنی بولے بھی یعنی بول کر بھی جو ہے میں نہ کہیں کبھی بلے بھی میں نہ کہیں خود کو کچھ نہ سمجھیں اللہ کے مقابلے میں بلے سے بھی خود کو کچھ نہ سمجھیں آمدن تو بہت دور کی بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تباہ برباد کرنے گا لیکن اس سے لگاہ میں جتنا جھکے گا اتنا اس کو اوپر کرے گا من منتوازہ رفا اللہ, رفاہ اللہ ہاں <سلام> رفاح اللہ اس مقدس پیار نبی کے مقدس حدیث کو جو ہے یہ اللہ کے ایک نظام میں ہے اس کائنات میں کہ جو اللہ کے حضور میں جھکے گا اللہ اس کو اوپر کرے گا جو اللہ کا بندہ بن جائے گا اللہ اس کو جو ہے اوپر اٹھائے گا ہاں جی دیکھو بلال حویشی کا واقعہ مشہور ہے ایک اب غلام تھا اربوں میں غلاموں کی کوئی حجر نہ حسن حویشی غلام سیاح لیکن اللہ کی سچی بندگی سے اللہ کے پیار نبی پر ایمان لایا اور دین اسلام کی معرفت حاصل کیا اور اللہ کی سچی بندگی کی تو کیسا مقام پہنچا کہ وہ صبح کے آزاد نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالی ہاں جی اس کے شان و نمرتبے کو ہمیں پہچاننے کے لیے صبح تو لو نہیں ہوتی کتنے عظیم شاہ سے غلام کو کتنا اٹھایا اللہ نے تو من منتواز اللہ رفع اللہ کو ہاں جی ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور کبھی بھی میں نہ کہیں میں کہیں گے تو یہی نابودے کے یہی نابودی کے لیے کافی ہے اور بندہ ہی بن کے رہیں ہاں جی بندہ ہی آقا بننے کی کوشش نہ کریں اللہ کے حضور میں پھر پھرون نے کہا انار بک ملالہ میں تم میں سب سے بڑا خدا میں ہوں اللہ نے کیا کہ دریا میں غرق کر دیں جب غرق ہو رہا ہے تو کہا میں نہ بن تو بے رب بے مشاء وارن اللہ آپ ہی لاؤ گے اب تو تمہاری ایمان کے کوئی ضرورت نہیں ہاں جی امرود نے جو ہے خدائی دعویٰ کیا اللہ نیا کہ ایک مچھر کو اس کے ناک سے دماغ میں ڈال دیا دماغ نہ بن جاؤ اس کے سر پہ چپل مار مار مار, مار کے جو ہے عذاب میں وہ مر گیا تو کیوں انہوں نے خود کو خدائی دعویٰ کیا خود, خود آپ سے نکل کے خدا بننے کی کوشش کیا تو ان کا یہی سزا لہٰذا اللہ کے حضور میں ہمیشہ بندہ ہی بن کے رہا یہ بندے کے لیے سزاوار ہے یہ اس کے حق میں لائق ہے یہ اس کے دنیا اور آخلہ دونوں کے کامیابی کے راز سب اسے کہتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المنار صلیح شراج نمبر تیئیس یعنی محدم المرد قرآنِ پاک کے مطابق الجبار قرآنِ پاک میں آٹھ مقام پر وارث ہوئے کہتے ہیں اس کے لحاظ سے آٹھ مقام پر وارث ہوئی ان میں سے صرف ایک مقامی مشورہ عیسر حاشد نمبر تیئیس میں اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنہ میں سے ایک کی حیثیت سمارت ہوئے باقی سات موارد میں سرکش بندوں اور قوموں کے بارے میں آئی ہیں اور یہ دو, اور دو مقام پر جبارین جمع کا سکھایا اور غیر اللہ کے سواعت کے طور پر آیا کہ متکبر سرکش اور لوگوں اور قوموں کے اوصاف کے طور پر آئی ہے قرآن بارم. اللہ تعالیٰ کی ازمال حوصلہ اور صفات کے طور پر صرف ایک مہرط فرحش عظمت اس میں ذکر ہوا لیکن قرآن پاغ میں اس اسم کا صرف ایک مرتبہ ذکر ہونا ہے اس اسم مقدس کی اہمیت و عظمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتا نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس صفات پر اسم کو ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ ہی کافی ہے اللہ نے فرمایا میں جبار ہوں کافی ہے خود نے فرمایا میں جبار ہوں کافی ہے کیونکہ قرآن پاک کلام اللہ ہے اور سچا کلام ہے مجموعی طور پر پاک میں آئی ہوئی اصما الحسنہ کے بارے میں اور کریں تو ہمیں یہ نظہ حص کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب میں اپنے اسماع و شفات جمالی کو زیادہ تعداد میں ذکر فرمایا جیسے الرحمن رحیم الغفور وغیرہ خصوصاً الرحمن رحیم کو صرف بسم اللہ شریف کی سورت میں سے سو چودہ مرتبہ ہے جبکہ آزماعی جلالی جیسے قہار جبا شدید القاب وغیرہ نسبتاً کم تعداد میں آیا تو یہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت و شفقت اپنے بندوں پر ذات کے عذاب وقار وغیرہ کے مقابلے میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ چننجی حقیقت قرآن پاک کی دیگر آیات سے واضح ہے چننج آیت و رحمتی وسیعت کلش اسلمن ایک اس سو چھپن ترجمہ میری رحمت ہر چیز پر شائعی ہوئی اللہ کو فرماتے رحمتی وصیت کلرش میرے رحمت ہر چیز پر شائع ہوئی اس لیے قرآن پاک میں شمالی اسما کا تکرار زیادہ نسبتاً جلالی اسماں کے تاکہ بندے اللہ کے اللہ کے رحمت سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں لیکن اللہ کے قار عذاب سے بالکل لا لاپرواہی بھی نہ ہو تاکہ لا لاپرواہی بھی نہ ہو اس طرح کے بیچ بیچ میں جلالی آسما کو بھی ذکر فرمایا ہاں جی جیسے قہار وغیرہ اور شدید القاع وغیرہ ورنہ زیادہ تر رحمٰن الرحیم غفال رحمان الرحمین انصفات کو زیادہ فرمایا اس لیے جلالی آسما کو ذکر فرمایا تاکہ بندہ جو ہے محتاط رہے ولو کم تعداد میں لیکن ذکر فرمایا قرآن ایک دفعہ ہونا کافی ہے اللہ تعالیٰ کے جب صفت اللہ کے لیے ثابت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسمال کے اسماعال حسن سے ایک دفعہ آنے کافی ہے قرآن پاک کے سچے کلام اور اللہ خود نے فرمایا خود کے کلام میں لہٰذا میں دس دفعہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی بھی اسمعظم جو اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے جب قرآن پاک میں آنے کی صورت میں ایک دفعہ کافی ہے یعنی ایک دفعہ کافی ہے ایک دفعہ آ اللہ تعالیٰ بس اس مقدس سے متصرف ہے کیونکہ قرآن پاک اللہ کے کلام میں اللہ خود فرما میں جبار جب ہوں بس ختم صاحب اللہ جببار ہے اب ہمیں اس میں انکار کے کوئی گنجائ نہیں لیکن جببار کا جو ہے دو معنی ایک تو بگڑی ہوئی کاموں کو بنانے والا سنوانے والا ہاں کسی بھی بگڑی ہوئی کام کو ایک تو جو ہے قہر اور غلبے کے مفہوم ہے جیسے ظالمین کے ساتھ اللہ کے عرویش رفتار ہے تو میری دعائیں اللہ تعالیٰ میں ان مقدس آسمات سے عشنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کریں ایک طرف اس کے رحمت سے ہمیشہ رحمت کا امیدوار ہے اور اسی سے جو اس کے رحمت کا سوال کرتے رہیں تاکہ وہ اپنے لطف سے اپنے رحمت سے اپنے شفقت سے ہمارے گناہوں کو بچتے رہیں اپنے فوجات سے ہمیں نمازتے رہیں اپنی برکات سے ہمیں نوازتے رہیں اور ہمیں ایمان اور اہداف کے راستے پر ثابت قدم رکھیں دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر اور غلبے سے اللہ کے جو ہیں صفات قہار جبال اور شدید القاعب وغیرہ سے انسان خوف زیادہ بھی رہے جس طرح نے فرما یا عادیت میں آئے انسان خوف اور رجا کے بیچ میں آ جائے اس کے رحمت کے حوالے سے ہمیشہ نا امید حرکت نہ ہو جائے خود فرما اللہ تعالیٰ تو میرے رحمت اللہ میرے رحمت سے بندے مومن تم نامید نا کبھی نہ نا ہو اور دوسری طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر اور غذب سے بھی غافل نہ ہونا اگر ہم اللہ کی نا فرمانی کرتے رہیں تو ایک بعد وہ پکڑے گا اور جب پکڑے گا تو بہت سخت پڑے گا پکڑے گا ہاں خدا دیر گرت بس سخت گیرت خدا دے سے پکڑتا ہے تو جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے پھر ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی پھر دعائیں بھی کارآماد نہیں ہوتی ہاں پھر پکڑ لیا بس پکڑ لیا ختم ہو گیا لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے غار و غلبے کا بھی خوف رہنا چاہیے اور اس غار و غلبے اور اس کی قہاریہ سے دعقاب سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے انسان جرت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرے کیونکہ وہ قہار ہے شدید القاب ہے نی یعنی اور اس کے رحمت سے امیدوار ہو کر رحمت کے امیدوار ہے اس سے فدر گزر مانتے رہے یہ رسم بندگی ہے زین میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدس آسمات سے اشنا ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقرر مروں میں سے بننے کی توفیق توفیقہ اور اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہمیں تمام مسلمان عالم کو اللہ شرخیاف کریں نوازتے رہیں اور ہماری دنیا بھر دونوں میں سنور جائے آمین البلا عالمین بھیجا ہے محمد والح تو